نہج البلاغا خطبہ نمبر 118 اپنے اس خطبے میں امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں خدا کی قسم مجھے پیغاموں کے پہنچانے وعدوں کے پورا کرنے اور آیتوں کی صحیح تاویل بیان کرنے کا خوب علم ہے اور ہم اہل بیت علیہم السلام نبوت کے پاس علم و معرفت کے دروازے اور شریعت کی روشن رہے ہیں آگاہ رہو کہ دین کے تمام قوانین کی روح ایک اور اس کی راہیں سیدھی ہیں جو ان پر ہو لیا وہ منزل تک پہنچ گیا اور بہریاب ہوا اور جو ٹھہرا رہا وہ گمراہ ہوا اور آخر کار نادم و پریشان ہوا اس دن کے لیے عمل کرو کہ جس کے لیے ذخیرے فراہم کیے جاتے ہیں اور جس میں نیتوں کو جانچا جائے گا جسے اپنی ہی عقل فائدہ نہ پہنچائے کہ جو اس کے پاس موجود ہے تو دوسروں کی عقلیں جو کہ اس سے دور اور اوجل ہیں فائدہ رسانی سے بہت آجیز و قاصر ہوں گی دو زخ کی آگ سے ڈرو کہ جس کی تپش تیز اور گہرائی بہت زیادہ ہے اور جہاں پہننے کو لوہے کے زیور اور پینے کو پی بھرا لہو ہے ہاں جس شخص کا ذکر خیر لوگوں میں خدا باقی رکھے وہ اس کے لیے اس مال سے کہیں بہتر ہے جس کا ایسوں کو وارث بنایا جاتا ہے جو اس کو سرہتے تک نہیں